میں داخل ہونے کے بعد واقع ہوئی ہے پہلے جدائی واقعہ نہیں ہوئی تھی جب دارال اسلام نے یہ آگری کی ہے تب جدائی واقع ہوئی ہے جی تو دارال اسلام میں داخل ہونے کے بعد جی واقعہ ہوئی ہے تو اس کے اوپر پھر اسلام کے حکم بھی لازم ہوں گے اور عزت گزارنا یہ اسلام کا حکم ہے جی. تو لہذا یہ عورت عزت گزارے گی یہ جی. اسلام میں آنے سے عورت پر بھی اور اس کی جدائی پر بھی اسلام اسلامی لوگ اسلام میں ضروری ہے کہ متحدہ تو سے نکاح کرنا درست نہیں ہے دوسری کی بیوی اور تلاک ہو جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے اس طرح اس کی عزت جو گزر رہی ہو اس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہو سکتا دفتر کی اسلام کا حکم ہے لہذا اسے نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی دوران یہ کا مسئلہ ہے امام قبر اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں عزت جو ہوا کرتی ہے وہ نکاح طاقت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے واجب ہوتی ہے کہ نہیں بھی وہ نکاح جو کا بڑا محسرم چیز ہے ایک عظمت والی چیز ہے لہذا اس کے مرتبے کو ملحو رکھتے ہوئے عزت گزاری جائے ہمارا یہ بننا اور حربی جو ہوتا ہے حربی کا نکاح کا مالک ہونا اس کی کوئی عزمت نہیں ہوتی کوئی وقت نہیں ہوتی ہمارے نزدیک جب اس کی کوئی حرمت ہی نہیں ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو جو اس کے نکاح کا اثر تھا یعنی عزت اس کی بھی کوئی حرمت یا कोई عزت نہیں ہوگی نکاح کا عزت گزاری جاتی ہے اس کے نکاح کے حرمت کے پیش نظر عزت گزارنا واجب ہوتا ہے کی؟ کی؟ کیونکہ نکاح عزمت والا حکم ہوتا ہے لیکن کافر کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے جب اس کا نکاح محترم نہیں ہے تو اس, اس کی وجہ سے جو آنے والی عزت ہے اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا لتا جی کو الحقیت امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنی دلیل میں ایک اور اسی طرح دلیل پیش کر رہے ہیں نذیر پیش کر رہے ہیں کہ حربی کی ملکیت کا یا اس کے نکاح کا کوئی احترام یا کوئی اثر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت دار الحرف سے گرفتار کر کے لائی جائے تو بال اتفاق اس پر صاحبین بھی اس کو مانتے ہیں امام صاحب بھی مانتے ہیں اس پر عزت گزارنا واجب نہیں ہوتا تو جب اس پر عزت گزارنا واجب نہیں ہے تو ہر وہ ایسی عورت کے جو خود سب دھرم اسلام میں آ گئی تو اس کے اوپر بھی عجت گزارنا واجب نہیں ہے دوران عجت اس کے ساتھ نکال دیا سکتا ہے امام امن سب رحمتاری کی دلی مطلب مکمل لیکن یاد رکھیے گا اس میں جو امام پر کا قول ہے ان کے بادشاہ گردوں سے منقول ہے لیکن اصل قول یہی ہے کہ عزت گزارنی چاہیے دوسرا مسئلہ ان کا انق حامل حملہ ملا یا حتى حملها كما من دوسرا مسئلہ ذکر کر کے یہاں سے ترجمہ دیکھیے <تصح> ان اگر یہی اور اسلام کی طرف آئی ہے دار الحرب سے دار چھوڑ کے دار اسلام میں آ گئی اگر اس کی حالت یہ ہے یہ حاملہ ہے تو لمتا حد تمہ تو پھر اس سے شادی نہیں کی جا سکتی یہ شادی یہ نکاح نہیں کر سکتی حد تازہ حملہ بچے کی پیدائش ہونا جا <تصح> امام صبر احمد اللہ علیہ سے ایک روایت منقول ہے کہ نکاح صحیح ہے اس صورت میں بھی پرانے حمل بھی نکاح صحیح ہے لیکن بلا قربہ دو جوہا لیکن سشور اس کے قریب نہیں جائے گا یہ دیکھیں وہ ان ابھی حنیفہ کہہ کر یہاں پہ خود مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ امام صاحب سے جو یہ کور ایک منقول ہے اس میں ذوق ہے جی صحیح ترین کور نہیں امام صاحب کہیے ان ابھی حنی فتح امام صاحب جو منقول ہے کسی شاگرد نے سن لیا، اس طرح کی باتوں سے سن لی اور نقل کر دیا اور شاگرد کا نام بھی حاشے میں لکھا ہوا ہے امام حسن بن زیادہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے تو ان سے لیے ایک روایت منقول ہے کہ نہیں امام صاحب کا ایک پوچھ یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں بھی اس ایسی عورت سے جو دارالاسلام میں آگے دار الحرط میں ہے کے اسے نکاح کیا جا سکتا ہے اس کا نکاح ٹھیک ہے لیکن اس میں شرط کیا ہے جی حسن بن زیاد امام حسن بن زیاد, حسن بن زیاد، سے روایت منقول ہے کہ امام صاحب کا ایک قول یہ ہے کہ اے اے اے اے اے اس طرح کی عورت بھی جی حمل والی عورت اس سے بھی نکلا کیا ہے درست ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا قابل اس کے قریب نہیں چاہے گا لیکن یہ عورت یاد رکھیے گا وہی اوپر والے مسئلے مطلب کے ساتھ اس کا تعلق ہے عورت وہی ہے جب دارالحرف سے دارال اسلام میں آئی ہے کی کی بات چل رہی ابھی آگے کما پہ یہ بھی ایک ہے کہ اس قدی فیل کی وجہ سے اگر عمل ہو جائے تو اس عورت سے بھی نکاح درست ہوتا ہے جی. یہ ایک دلیل میں پیش کر دیجیے اس کی مزید تفصیل آپ دیکھ لیجیے گا یہ لفظوں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے صابت نبی نسر اور اختیار تھا بجہ الاوال ثابت النسر دیکھو امام صاحب رحمۃ اللہ کا اصل قول یہ ہے وہ جو تھا وہ امام صاحب ایک شاگرد سے منقول تھا کہ روایت امام صاحب کی یہ ہے کہ اے اے اے اے اے اگر عورت کی یہ حالت ہے تو سے نکاح صحیح ہے لیکن اس کا ثابت اس سے قریب نہ جائے اگر صحیح کال یہ ہے بجہ الاؤ ثابت یہ کیوں سادت النصب ہے ظاہر بات ہے جب پیٹ میں اس کے بچہ ہے اور حمل ہے تو وہ سادت النصب ہے اس بچے کا نسب کسی اور سے ثابت ہے سیدا ظہر الفراش کی حق کی تو اب اس کا صاحب فراش ہونا جب نصب کے حق میں ظاہر ہے تو یہ ظہر حق کے من کا ہی تو یہ نکاح سے رکنے کے حق میں بھی احتیاط ہوگا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عورت جو ہے اس کا عمل ثابت نسل ہے پتہ ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ وہی ہر بھی قاصر سے اس کا سبق نسل ثابت ہو رہا ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے نکاح بھی نہ کیا جائے لہذا جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے امام خبر رحمۃ اللہ کی اصل دلیل اصل قول یہ ہے جو اوپر وانا ہے نا وہاں بھی ہے نہیں پتا اللہ علیہ نکاح یہ امام خان ایک شاگرد سے ہے لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ اس کا نسل ثابت ہے دی. تو نکاح کرنے میں احتیاط برتی جائے یعنی نکاح نہ کیا جائے ایسی صورت میں کہ بچے کی پیدائش ہو جائے پھر اس کے بعد اسے اس نکاح کیا جائے تو یہ دونوں مسئلے اس عورت کے متعلق ہیں کہ جو دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام آ جائے تو اوپر بات چل گئی ہے عزت والی اور دوسری بات یہ وزیر حمل والی آپ آپ ایسا کریں کہ ابو داؤ شریف کا بھی سبق ابھی پڑھ لیں پندرہ منٹ ہیں تو اسی میں پڑھ لیں پھر مجھے تھوڑا سا کام ہے مجھے کہیں جانا ہوگا اس کے بعد جو ہے کا سبق ہوگا ابھی آپ ابو شریف نکال جلدی سے